نحمد رسول اللہ علیہ رحم الرحیم نحمد رسول چوتھے دن کی آج دوسری نشست ہے آج کل تین نشستیں ہوں گی یہ دوسری اس کے بعد تیسری ہوگی اس دوسری نشست کا تعلق دولت بین عباس سے ہے اس کی تاثیس کے بارے میں تو گزشتہ نشست ہی میں ضروری باتیں آ چکی ہیں ہم اس کے عروج و زوال کے بارے میں کچھ اہم پہلو سامنے لائیں گے ان دوبارہ جانا پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے چوتھے دن کی دوسری نشست ہے جس میں بنو عباس کے عروج و زوال سے متعلق ہم گفتگو کریں گے بنو عباس کا پہلا خلیفہ تھا ابو العباس صفاح اور اس کی حکومت سن 132 سے جاری رہی ہے آگے 136 تک 132 سے 136 تک دولت بن عباس آپ پہلے اس کو سمجھ لیں کہ اس کا کل پیریڈ دوران یہ کتنا رہا ہے 132 سے لے کے 656 تک ربیع الاول 132 سے سفر چھ سو دو تک ٹھیک ہے اب چونکہ آگے یہ خلفاء بہت سارے ہیں اب میں ہر ایک کا دور شروع کب ہوا ختم کب ہوا یہ آپ کو نہیں بتاؤں گا یہ آپ تاریخ امت مسلمہ میں پوری فہرست موجود ہے صاحب دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے میں صرف خلفا کے وہ بھی بڑے خلفا جو ان کے عظیم خلافات ہیں ان کے نام لوں گا اور ضروری چیزیں آپ کے سامنے میں عرض کروں گا پھر دور زوال پہ ہم آ جائیں گے یعنی ہماری اس نشست کے دو حصے ہیں ایک ان کا دور عروج ایک ان کا دور زوال تو دور عروج میں صفح کا زمانہ وہ تاسیس ہی کا زمانہ تھا چار سال جو اس کو ملے وہ اپنی حکومت کو پختہ کرنے میں گزرے اس کے زمانے میں لوگوں نے اتنی جلدی اسے سب نے قبول نہیں کیا یعنی جو امیہ کے حامی بھی لوگ موجود تھے ان کے جرنیل ان کے قلعے ان کے شہر وہ اس کے خلاف کافی عرصے تک کھڑے رہے لیکن آہستہ ان سب کو اس نے سرنگوں کر لیا اس کے بعد منصور کا دور آیا جو اس کا بڑا بھائی تھا اس کی حکومت چلی اور منصور کی حیثیت بنو عباس میں وہی ہے جو کہ بنو امیہ میں عبد الملک کی ہے یہ بڑا عالم فاضل آدمی تھا عبد الملک کی طرح احادیث کا بہت بڑا طالب علم تھا بہت اس نے اس کے لیے جو کی زمانہ اس کام میں گزارا اس وقت تو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ کبھی ہماری حکومت بنے گی حکمران بن گیا تو چونکہ اس نے غربت کا زمانہ دیکھا تھا نگر نگر پھر کے تعلیم حاصل کرتا تھا اور جس طرح طلبہ چندے میں روٹیاں وغیرہ لے کے یا معمولی جو زیادہ سفر ہوتا ہے اس کے ذریعے کچھ کھا پی گزارا کرتے ہیں وہ زمانہ اس نے دیکھا تھا اس کا ایک بڑا مشہور واقعہ کہ یہ کسی جگہ پہنچا تو اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو محدسین کے ہاں سبق پڑتا تھا تو ایک نان بھائی کہاں آ گیا پیسے ختم ہو گئے تھے اس نے کہا میں روٹی دے دو تو اس نے کہا ٹھیک ہے اتنے کی ہے روٹی تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک جو نا اس نے کہا کہ میں جو ہے نا بنو ہاشم سے ہوں تو اس نے کہا مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے آپ قیمت ادا کریں تو روٹی لے لیجئے گا اس نے پھر اپنی اور نصب بتایا کہ میں بھی جی عبداللہ بن عباس کی اولاد سے وغیرہ وغیرہ اس نے کسی چیز کو اس نے اہمیت نہیں دی اور اس نے کہا کہ یہاں ہر چیز کی قیمت ہے آپ پیسے جتنے دیں گے میں آپ کو روٹیاں دے دوں گا تو کیسے اس نے اس وقت سے یہ عزم کیا کہ پیسہ میں حاصل کروں گا اور بڑے اس کو احتیاط سے رکھوں کہ اس پیسہ بہت بڑی چیز ہے تو جب یہ حکمران بنا تو دنیا بھر کے خزانے اس کے قدموں میں تھے تو اس پیسے کو اس نے بڑے طریقے کے ساتھ اس نے خرچ کیا خود بھی حساب کتاب کا ماہر تھا تو اتنا باریک حساب رکھتا تھا ایک ایک پائی کا حساب رکھتا تھا ٹھیک ہے ایک دن ہے اس کے اندر جو ایک چاندی کا ہوتا ہے اس میں پھر چھوٹے سکے ہوتے ہیں جن میں کھوٹ ملاوٹ وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے ایک چھوٹے حصے کو دانق کہتے ہیں آج کل کے زمانے میں آپ پیسہ کہہ لیں ٹھیک ہے چوننی کہہ لیں تو اتنا حساب رکھتا تھا کہ اس کو لوگ دانقی کہتے تھے اس کو دانقی کہتے ہیں منصور دانقی بہت سے اس کے زمانے میں کام ہوئے ہیں اور اس میں بغداد کی تعمیر اس کا سب سے مشہور کارنامہ ہے اس سے پہلے بنو عباس نے کچھ عرصے کوفہ کے اندر انہوں نے اپنی حکومت چلائی پھر کچھ آگے امبار کا ایک شہر ہے وہاں منتقل ہو گئے وہیں سے منصور نے بغداد کے لیے زمین تلاش کرائی اور وہاں پہ اس نے بہترین نقشے کے ساتھ شہر بنایا ایسا عظیم شہر تھا اتنا خوبصورت شہر تھا کہ دنیا کے بڑے بڑے حکمران یورپ کے حکمران خاص طور پہ اپنے مصور بھیجتے تھے کہ بغداد کی تصاویر بنائیں وہ تصاویر بنا کے وہ سینری کے طور پہ اپنے محلات میں لگاتے تھے جیسے آج کل ہمارے ہاں ایفل ٹاور کی سینری لگی ہوئی ہے ورلڈ ٹریس وغیرہ ان چیزوں کی لگا کے رکھی ہوتی ہے نا لوگوں نے تو وہ دنیا کی خوبصورت ترین وہ ایک صنعت تھی ایک کرشمہ تھا پورا شہر دائرے کی شکل میں تھا بیچ میں جو سرکاری کمپلیکس تھا جس میں جامع مسجد تھی منصور کا محل تھا اور سرکاری دفاتر وہ بیچ میں تھے اور ہر طرف سے ایک سڑک آتی تھی شہر میں پورے شہر میں گھومنے کے لیے الگ سڑکیں تھیں اور پورے شہر کو کمپلیکس سے ملانے کے لیے الگ سڑکیں تھیں بازار تھے بہت بڑی اس کی فصیل تھی فصیلوں کے درمیان الگ الگ خندقیں تھیں شہر کی حاضرت کا ایسا انظام تھا کہ سالوں کوئی محاصرہ کرے اسے فتح نہ کر سکے منصور کے زمانے میں جو دوسری بڑی اہم چیز ہے وہ نفس ذکیہ کا خروج تھا نفس ذکیہ بنو ہاشم کے اذ فاطمہ کی اولاد کے بزرگ تھے یہ اور ان کے بھائی ابراہیم ان دونوں نے خروج کیا تھا نفس ذکیہ کا اصل نام محمد تھا ان کے والد کا نام عبداللہ تھا تو کچھ یہ شبہ بھی ہو گیا تھا یا شاید انہیں خود بھی خیال ہو گیا تھا کہ میں مہدی ہوں میں مہدی ہوں اور وہ تھوڑا بات چیت میں ہکلاتے بھی تھے اور روایات میں یہ بھی آیا کہ مہدی جو ان کی زبان میں حکلاپن ہوگا تو یہ کئی چیزیں جمع ہو گئی تھیں تو وجہ یہ بنی تھی کہ جب بنو عباس کی تحریک چل رہی تھی تو کامیابی سے ایک دو سال پہلے ان کے سالانہ اجتماع ہوتے تھے حج کے موقع پہ ان کے جو بڑے لوگ ہیں نا حج کے موقع پہ وہاں جمع ہوتے تھے اب حاجیوں کو تو کوئی نہیں روک سکتا ہوا مینا میں عرفات میں بیٹھ کے طے کرتے تھے اگلے سال ہم نے کیا کرنا ہے تو وہاں یہ جمع ہوئے تو بنو عباس نے ہاشمیوں کی تمام شاخوں کو ساتھ ملایا وہ تھا ان میں بنو فاطمہ تو سب سے زیادہ بزرگ تھے تو اس میں اب یہ ہوا کہ جی اب کامیابی قریب ہے تو خلیفہ کون ہوگا ابھی تک نے خلیفہ کو طے نہیں کیا محمد بن علی جو سربراہ تھے وہ اپنے آپ کو بس ایک آپ یوں کہہ لیں کہ چیئر پرسن کے طور پہ انہوں نے آپ کو رکھا ہوا تھا تو اس میں یہ ہوا کہ لوگوں نے کہا جو بھی بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں یہ منصور بھی شامل تھا اس کا بھائی بھی تھا انہوں نے کہا بنو فاطمہ سے زیادہ بڑا بہتر کون ہوگا اور بنو فاطمہ میں یہ جو محمد موجود ہیں تو اور یہ بہت ہی عابد اور نیک اور عالم فاضل آدمی تھے تو انہوں نے کہا کہ ان کی موجودگی میں کسی اور کے خلیفہ ہونے کی تو بات ہی نہیں ہے کوئی. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے سب نے اس سے اتفاق کیا اس کے بعد یہ دونوں بھائی یعنی ابراہیم اور محمد نفی ذکیہ انہوں نے تحریک میں کوئی زیادہ خاص حصہ بھی نہیں دیا یہ تو عبادت گزار آدمی تھے علم و فضل اور ان چیزوں میں مدینہ میں تھی یہ ادھر عباسیوں نے حکومت اپنے قبضے میں لے لی اب معاہدے کے مطابق انہیں چاہیے تھا کہ ان کو بلاتے اور تخت پہ بٹھاتے لیکن تخت تو ایسی چیز ہے جب ایک انسان کو مل جائے تو پھر سارے معاہدے بھول جاتا ہے تو اس لیے انہیں بھائیوں نے بنو عباس کے خاندان ہی نے حکومت اپنے پاس رکھی البتہ صفاف نے یہ کیا تھا کہ بنو فاطمہ کو بہت زیادہ احتیاط وہ دیتا رہا لاکھوں کروڑوں پہ خرچ کرتا رہا تاکہ ان کے دل میں کوئی قدورت نہ آئے لیکن منصور نے تو آتے ہی احتیاط بھی بند کر دی کیونکہ یہ تو جیسے میں نے بتایا کہ یہ احتیاط ہی نہیں وہ کنجوسی کی حد تک احتیاط تھی بخل کی حد تک تھی تو اس لیے پھر وہ لوگ انہوں نے دیکھا کہ یہ منصور کا جو رویہ اس کے بھائی کا تھا اس کا وہ رویہ بھی نہیں ہے اور منصور ویسے ہی ان کو شک و شبے کی نگار سے دیکھ رہا تھا تو آہستہ آہستہ وہ شک کو شبہات وہ بڑھتے گئے پھر منصور کی طرف سے زیاتیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ان کے خاندان کے بڑوں کو کبھی پکڑا جاتا کبھی تفتیش کے لیے بلایا جاتا ہے کبھی اور حربے آزمائے جاتے اتنا تنگ کیا گیا کہ آخر انہوں نے کہا کہ یہ تو حکمرانی تھی ہی ہماری اور یہ حکمران بن کے عمدہ زیاتیاں کر رہا ہے تو انہوں نے پھر خروج کا اعلان کر دیا تو دونوں بھائیوں نے ابراہیم نے عراق میں خروج کیا ہے نفس ذکیہ نے مدینہ میں خروج کیا ہے اور دونوں کا خروج ناکام ہوا ہے نفس زکیہ یہ مدینہ میں شہید ہو گئے اور ابراہیم وہ شہید ہو گئے وہاں عراق میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا یہ زمانہ تھا ایک ہجری کی بات ہے جب انہوں نے فروج کیا تھا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اتنی بات تو طے ہے کہ وہ منصور کی پالیوسیوں سے راضی نہیں تھے اگر شروع میں نے بنو عباس کی حمایت کی تھی بنو امیہ کے آخری جو حکمران تھے انہوں نے علماء پہ بڑے مظالم کیے تھے عراق کا کا صاحب کو اپنی مرضی کا فتویٰ نہ لکھنے کی پاداش میں کوڑے لگائے تھے بہت سخت کوڑے لگائے تھے تو جس کی وجہ سے امام صاحب پھر عراق چھوڑ کے جزیرت العدب چلے گئے تھے وہ کافی زمانہ نے اسفار میں روپوشی میں گزارا تھا جب بنو عباس آئے تو امام صاحب واپس کوفہ لیکن منصور کے دور میں اس کی طرف سے یہ سختیاں اور اس قسم کے مظالم دیکھ کے منصور کے بارے میں ان کی رائے پھر ٹھیک نہیں رہی تو منصور نے دیکھا کہ اتنا بڑا امام اب وہ میرے ساتھ نہیں ہے تو دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ امام میرے ساتھ ہے انہیں عہدہ قضا پیش کیا یہ ایک قسم کی سیاسی رشوت تھی کہ جب قاضی یہ بن جائیں گے تو دنیا کہی کہ دیکھو منصور برحق ہے سب کچھ اس کا ٹھیک ہے جبکہ امام صاحب یہ تاثر نہیں دینا چاہتے تھے اس کے عمال اس کے ذمہ ہیں تو امام صاحب نے خیر بڑی طریقے کے ساتھ متانت کے ساتھ انہوں نے معذرت کی یہ نہیں کہا اس پہ کوئی الزام نہیں لگایا بس یہ بڑے دھیمے سے انداز میں اس سے معذرت کر لی تو اب پھر منصور نے سختی شروع کر دی اور بلایا اور قسم کھا کے کہا کہ آپ جو نا اس منصب کے اہل ہیں امام صاحب نے قسم کھا کے کہا کہ یہ منصب میں نے قبول نہیں کرنا ہے تو بات بڑھ گئی تو منصور نے پھر ان کو قید کر دیا وہ قید بہرحال ایک نظر بندی کی شکل میں تھی یعنی ایک بڑی عمارت میں ان کو رکھا گیا اور اسی عمارت میں وہ کئی کام بھی کرتے تھے یعنی اسی دوران ان کو بغداد کی تعمیر کا حساب کتاب بھی ان کے ذمہ دیا گیا تھا یہ کام بھی آپ نے کرنا ہے تو وہ کام بھی امام صاحب کرتے تھے جو تعمیر کے لیے اینٹیں وغیرہ سامان مٹیریل جو بھی آتا تھا نا وہ خرچہ ورچہ امام صاحب کے ہاتھ میں ہوتا تھا کہ امام صاحب بہت بڑے تاجر بھی تھے یہ معاملات ان کے لیے بڑے یعنی کوئی ایسا مشکل چیز نہیں تھے وہ کام بھی امام صاحب کرتے تھے کتنی اینٹیں آئی ہیں سارا یہ بھی یہ تک امام صاحب کا شمار ہوتا تھا اور ساتھ میں وہیں ان کی جو آخری زمانے کا جو درس فقہ تھا وہ بھی اسی عمارت میں جو ایک قسم کی جیل تھی اس میں وہ چلتا تھا امام محمد نے جو تعلیم حاصل کی ہے وہ امام صاحب کے اسی قید یا نظر بندی کے دور میں ان سے تعلیم حاصل کی ہے اور پھر اسی جیل خانے سے امام صاحب کا جنازہ نکلا ہے آخر میں ان کو زہر دے دیا گیا تھا جس سے ان کی وفات ہو گئی ہے ایک ہجری کی بات ہے منصور کا زمانہ گزر گیا اس کا بیٹا مہدی آ گیا اور جتنا منصور کنجوس یا بخیل تھا یا محتاط تھا جو بھی آپ کہہ لیں مہدی اسی قدر سخی تھا اور لوگوں کے ہاں اتنا محبوب تھا اپنے والد کی پالیسیوں سے یہ متفق نہیں تھا تو بنو بنو عباس کے جو محبوب ترین مقبول ترین خلفہ ہیں ان میں سے ایک مہدی تھا کہتے ہیں اس نے لوگوں پہ اتنا خرچ کیا عوام کے اوپر کہ خزانہ خالی ہونے کے قریب ہو گیا تو ایک دن جو خزانے کا نگران تھا اس نے خزانے کی چابیاں لا کے رکھ دی کہ خزانے خالی ہو گیا تو مجھے تو چابیوں کی بھی ضرورت نہیں نہ تعلق کی ضرورت ہے نہ چابیاں کی اس میں ہے ہی کچھ نہیں اس میں. تو خیر مہدی کا زمانہ گزرا مہدی سیر و شکار کا بڑا شوقین تھا آخر میں شکار کے دوران ہی شکار کا پیچھا کرتے ہوئے یہ زخمی ہوا ہے اور اس کی وفات ہوئی ہے کچھ عرصے اس کا بھائی حادی حکمران رہا اور اس کا بیٹا ہادی حکمران رہا اور پھر ہادی کی وفات جلدی ہو گئی اور مہدی کا دوسرا بیٹا ہارون رشید و خلیفہ بنا ہارون رشید کا زمانہ بنو عباس کا دور عروج کہلاتا ہے سنہرا دور کہلاتا ہے بہت عظیم خلیفہ تھا مجاہد بھی تھا اہل علم و فضل سے بڑی محبت کرتا تھا نیک سیرت تھا خوبصورت تھا اور طویل عرصے اس نے حکومت کی ہے تعمیرات کا بڑا شوقین تھا کہتے ہیں کہ زمانے کے بہترین ماہرین فن اس کے دربار میں جمع تھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جیسے شخص امام محمد جیسے امام قسائی سیب ہوئے بڑے بڑے لوگ اس کے دربار میں تھے ہر فن کے یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے عہدہ خزاں کیوں قبول کر لیا جبکہ امام ابو حنیفہ نے نہیں کیا تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام صاحب کو وہ جس طور پر وہ پیش کر رہے تھے ان کی نیت امام صاحب نے محسوس کیا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کا اثر لوگوں پہ اچھا نہیں پڑے گا ہارون رشید کے زمانے میں وہ مسئلہ نہیں تھا جو مانے تھا امام صاحب کے زمانے میں وہ مانے نہیں تھا بذا خود سرکاری عہدہ قبول کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے خود امام صاحب کے اپنے دور میں امام صاحب حیات تھے تو ان کے زمانے میں بھی امام صاحب کے جو شاگرد تھے قاضی زفر امام ظُفر انہوں نے بنو عباس سے قضا کا عہدہ قبول کر لیا تھا امام صاحب نے ان کو منع بھی نہیں کیا تو قبول نہیں کر کیونکہ وہاں وہ مسئلہ نہیں تھا امام صاحب کو تو اس لیے پیش کر رہے تھے کہ ان کا سیاسی مفاد تھا خیر تو قاضی ابو یوسف قاضی القزاد تھے وہ عالم اسلام کے پہلے شخص تھے جن کے پاس پورے عالم اسلام کے قوضات کا انتظام تھا تو چیف جسٹس عالم اسلام کے پہلے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے اور کافی عرصے ان کی ان کا عہدۂ قضا رہا پھر امام ابو امام محمد کا زمانہ آ گیا امام محمد بھی ہارون رشید کے مصاہبین یا مشیر تھے لیکن اتنے بڑے عہدوں کے باوجود اور اتنے قرب اور اعزاز کے باوجود کبھی انہوں نے حق بات کہنے سے گریز نہیں کیا اگر خلیفہ کی کوئی غلط بات ہوتی تھی تو بلا روک ٹوک اس کے اوپر نقیر بھی کرتے تھے اس کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتے تھے ہارون رشید نے اپنی زندگی کے آخر میں ایک انتظام کیا لیکن وہ انتظام بنیادی طور پہ غلط تھا اس کے دو بیٹے تھے ایک امین اور ایک مامون مامون ایک باندی کے شکم سے تھا امین ہارون کی چہیتی بیگم زبیدہ کے بطن سے تھا تو زبیدہ کے نزدیک امین ظاہر بیٹا تھا لاڈلا سب سے زیادہ یہی پیارا تھا اور ہارون کے خیال میں مامون سب سے اچھا تھا وہ مامون کو اپنا اولیات بنانا چاہتا تھا اور یہ امین کو بنانا چاہتی تھی اور یہ بیوی بی کی بات کو رد بھی نہیں کر سکتا تھا زبیدہ کی چاہت ایسی تھی اس کی محبت ایسی تھی اس کی صفات ایسی تھی تو ایک دن کہا کہ ذرا دیکھتے ہیں اس کو آزما کے دیکھتے ہیں نا دونوں میاں دیدی نے کہا چلو دونوں بچوں کو آزماتے ہیں تو ایک غلام کو کہا کہ پہلے امین کے پاس جانا اس سے کہا اس سے کہنا تیرا ابا مر جائے تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے وہ غلام ایسا تھا کہ امین مامون دونوں کا جیسے گھر کے نوکر ہوتے ہیں دوست بن جاتے ہیں تو گپ شپ میں بات پوچھ لیتے ہیں تو وہ گیا تو وہ کوئی کام شام کر رہا تھا کہنا ہے حضور بتائیں تو صحیح تو مجھے ابا کے بعد آپ خلیفہ بن کے میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے تو اس نے کہا بھائی تجھے وہ میں فلاں اتنا بڑا عہدہ دے دوں گا تو وہ آگے ہنستا ہوا اس نے کہا کہ دیکھیں اس نے تو میرا اتنا بڑا وعدہ کر لیا ہے ہارون نے کہا جا کے مامون سے پوچھو مامون پڑھنے لکھنے والا آدمی تھا بنیادی طور پر حکمرانی سے کہیں زیادہ وہ ایک عالم کا ذہن لے کے پیدا ہوا تھا ایک فلسفی کا ذہن لے کے اسے پڑھنے لکھنے کا ہاں کام کر رہا تھا اس نے جا کے کہا کہ والد صاحب کی وفات کے بعد میرے ساتھ کیا کیا جیسے ہی اس نے کیا اس نے سے کوئی چیز جو نا اٹھا کے سر پہ کھینچ کے کل میرے سامنے امیر و مومنین کی وفات کی بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز کرے اللہ کرے ہماری عمر کے دن بھی ان کو لگ جائیں اب وہ یہ بات لے کے تو ہارون نے کہا دیکھ لو ذرا فرق کتنا ہے کتنا فرق ہے دونوں کے ذہن میں خیر زبیدہ کا اصرار تھا کہ میرے بیٹے کو حکمران بنایا جائے اب اندازہ کرے کہ ہارون وشی جیسا آدمی اتنا بڑا مدبر اتنا بڑا سیاست دان وہ اتنی بڑی غلطی کر گیا اپنی چہیتی بیگم کے کہنے پر کہ اس نے وسیعت نامے میں یہ طے کیا کہ بغداد میں مسند خلافت پر امین ہوگا اور چونکہ سے خطرہ یہ تھا کہ پھر یہ امین آ کے مامون کو بالکل ہی محروم کر دے پتہ نہیں کیا کرے تو خوراسان جہاں پہ زیادہ فوج ہوتی تھی وہاں کا گورنر مامون ہوگا خود مختار ہوگا وہ ہے اس کے ماتحت رسمی طور پہ ماتحت ہے لیکن اپنی فوج اپنے اپنا نظام اپنے وزراء وہ اس کے ساتھ ہو تو اسی طرح ہوا ہارون کی وفات بھی سفر میں ہوئی تھی مامون اس کے ساتھ تھا خوراسان کا سفر تھا ہارون کی وفات ہو گئی اور معمون الرشید اس کی وہیں خراصان میں اس نے حکومت سنبھال لی ادھر خبر پہنچی یامین رشید الرشید تخت پہ بیٹھ گیا نوجوان تھا کھیل کود کا عادی تھا سیدھا سادھا اور بہت بڑا شاعر تھا بہت بڑا ادیب تھا ان چیزوں میں بہت آگے بڑا ہوا تھا لیکن عقل بےچارے میں کوئی بھی نہیں تھی اور اس کے وزراء اس پہ حاوی ہو گئے اور ان وزراء نے اس کو بہکایا اور کہا کہ اس کو مامون کو معذور کر دو اس نے کہا ابا دیکھے گئے اس کو میں کیا کروں اس نے کہا نہیں آپ کے لیے خطرہ بن جائے گا آپ حکم نامہ بھیجو میں خلیفہ کو ہونی کی حیثیت سے آپ کو خوراسان کی حکومت سے معذول کرتا ہوں اس نے ناسمجھی میں آکے اس نے بھیج دیا خط, اس خط کا رد عمل یہ ہوا کہ ہارون مامون نے سمجھ لیا کہ اب حکومت چھوڑی تو تب بھی فارغ ہو نا برے سے برا انجام ہے اور حکومت میں رکھتا ہوں تو ٹکراؤ ہے تو ٹکراؤ پھر اس نے قبول کر لیا یعنی سرکاری طور پر اس پہ بغاوت کا اطلاق ہو گیا خلیفہ کے ہاں اب یہ آمنے سامنے متحر گروپ سامنے متحر ممالک بن گئے آپس میں اور جنگیں شروع ہو گئیں اور بڑی تیزی کے ساتھ مامون نے فتوحات حاصل کی ہیں اور امین کے علاقوں کو اسے چھینتا چھینتا بغداد کے قریب پہنچ گیا امین کی یہ حالت تھی جب مامون کی فوج بغداد کے دروازے پر تھی تو امین اپنے محل میں حوض کے اندر مچھلیوں کا شکار کر رہا تھا شکار کے لیے بھی یہ زحمت نہیں تھی دریا پہ چلے جائیں حوض میں جو ویسی مچھلی اپنی ہیں انہی مچھلیوں کا شکار ہو رہا ہے اور ان مچھلیوں کے شکار کے لیے مقابلہ ہے غلام کے ساتھ کون زیادہ مچھلی شکار کرتا ہے تو غلام کے بعد مشلی ایک مچھلی دوسری مچھلی اس کے کانٹے میں پھستی چلی جا رہی ہیں اور یہ بےچارا کھڑا ہوا ہے بار بار کچھ تو وہ شخص بھاگا بھاگا ہے حضور معمون الرشید کی فوجیں قریب پہنچ گئی تو اس نے ڈانٹا بدبخ پتا نہیں ہے میں صبح سے کتنے اہم کام میں لگا ہوں میرے غلام کوسر نے اب تک صبح سے اتنی مچھلیاں پکڑ لی میرے ہاتھ میں ایک مچھلی بھی ہے فضول باتیں سنانے کے لیے آگے دفاع ہو جاؤ تو جب جی حکمران کا ذہنی لیول یہ ہو تو بتائیں ملک کیا چلے گا تو نتیجہ یہ ہوا کہ آخر میں معمون کی افواج نے بغداد سے قبضہ کر لیا اور اس قبضے میں حسرت ناک انجام یہ ہوا کہ امین و رشید قتل ہو گیا معمون سے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن فوج کا سپاہ سالار ارارت سا دو تھے ایک سما ابن آئین تھا ایک طاہر ابن حسین تھا ایک نے محل کو دارالحکومت کو ایک طرف سے گھیرا ایک نے دوسری طرف سے تو جب فوج وغیرہ یعنی شکست بالکل سامنے آ کہ کل تو فوج اندر داخل ہو رہی ہے تو امین نے وہ ساری رات جو محل کے اندر وہ گزاری تو صورتحال یہ تھی کہ محل کے اندر یہ پانی رکھا ہوتا ہے یہ پانی عام پانی دریا کا نہیں پیتا ہے، کسی خاص چشمے سے جو ہے منرل واٹر ہوتا ہے اس کی بوتلیں منگوا کے وہ پیتا تھا تو وہ پانی تھا ہی نہیں تو اس نے بھی پانی نہیں پیا جو میرے مزاج کا پانی وہ نہیں مل رہا پیاس بڑی زور کی لگ رہی تھی اس نے خط بھیجا ہر بین آئین کو کہ میں اب نکلنا چاہ رہا ہوں آپ مجھے جان کی امان دو تو اس نے کہا دریا کے کنارے آ جائیں وہاں ہماری کشتی ہوگی آپ اس میں بیٹھ کے میرے پاس آ جانا میں آپ کو امان دے دوں گا ادھر سے طاہر ابن حسین کو ہی پتہ لگ گیا اس نے کہا کہ میں اگر یہ زندہ پہنچ گیا نا مامون کے پاس تو یہ اچھا نہیں ہوگا یہاں آپ دیکھیں جرنیلوں کے مفادات ٹکراتے ہیں اور اپنے مفادات کے لیے اپنی نمبرنگ کے لیے وہ کتنے بڑے بڑے بھیانک جرائم کر بیٹھتے ہیں اس نے کہا کہ نمبر اس کے بڑھ جائیں گے ہر سما کے مامون بڑا خوش ہوگا کہ میرے بھائی کو زندہ ملک بھی لے لیا اور بھائی کو زندہ سلامت بھی دی مامون طبیعت کا بہت نرم تھا اسے کوئی گالی بھی دے دیتا معاف کر دیتا تھا تو وہ بھائی کو بچانا ہی چاہتا تھا تو نمبر اس کے بڑھ جائیں گے تو اس نے کہا کہ میں نے امین کو راستے میں قتل کرنا ہے تو اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ اب وہ کشتی میں آئے گا تو آپ نے کشتی پہ حملہ کر دینا امین رات کو نکلا آدھی رات کو نکلا ہے اور نکلتے ہوئے اس وقت بھی دیکھیں کہ کیا کیا سامان تھے کہ جس راستے سے امیر المومنین آئیں گے گزر کے دریا تک جائیں گے خادم اور وانیوں کو حکم تھا کہ راستے کے اندر طرح طرح کی روشنیاں ورقی میں اور رنگینیاں اور ساری کی ساری راستے کے اندر وہ کرنی ہے کہ امیر المومنین آ رہے ہیں امیر المینین وہاں سے گزرتے ہوئے آخر میں جب پہنچے تو خیال ہے پیاس لگی ہے تو جو دربان تھا اس سے کا پانی پلاؤ تو دربان کے بعد وہی پانی تھا مٹکے کا اس نے پیش کیا اس نے منہ سے یوں کیا وہ کہا کہ بو ہے اس میں میں نہیں پی سکتا یہ کہ اسی پیاس کی حالت میں کشتی میں بیٹھا کشتی تھوڑی سی آگے گئی <تصفح> تو طاہر حسین کے آدمی ہاتھ میں تھے انہوں نے تیروں سے حملہ کیا کشتی الٹ گئی امین تیر کے کنارے پہ پہنچا تاہر بن حسین کے بندے کھڑے تھے پکڑ کے لے گئے اس کے پاس کپڑے شاہی کپڑے اس کے پروائے بوری کا لباس پہنا دیا قید خانے میں ڈال دیا اور تھوڑی دیر کے بعد مامون کو بتائے بغیر اسے قتل کر دیا مامون کو پتہ لگا اس کو بہت رنج ہوا <تصفح> اور لیکن جو ہونا تھا ہو چکا تھا اور بغداد میں اس نے پھر اپنی حکومت اس نے سنبھال لی اب یہ زمانہ پھر مامون کا شروع ہو جاتا ہے جیسا میں نے عرض کیا کہ مامون رشید بنیادی طور پہ عالم فاضل آدمی تھا حافظہ اس کا اتنا زیادہ تھا کہ جو یہ کتاب پڑھتا وہ اس کو یاد ہو جاتی جو روایات سنتا وہ حفظ ہو جاتی ایک مشہور واقعہ کہ ایک شخص آیا دی کون ہے محدت ہوں جی کچھ احادیث تو سنائے تو وہ کوئی حد... وہ بلکہ پوچھے اس نے فلاں فلاں موضوع پہ احادیث تو سنائے تو وہ گڑبڑ کر گئے تو ماموں نے فٹافٹ اس موضوع پر بہت ساری احادیث مع سناد کے سنا دی اور کہا کہ لوگ جو ہے نا ایک دو حدیثیں یاد کر کے اپنے آپ کو محدت سمجھ لیتے ہیں بڑے بڑے پیچیدہ مسائل کو چٹکی بجاتے میں ریاضی کے مسائل ہیں فقہ کے مسائلوں کو یوں حل کرتا تھا وہ لیکن بعض اوقات بہت زیادہ مطالعہ اور اس کے ساتھ خدرائی انسان کو خراب کرتی ہے تو اس کی عادت بن گئی تھی کہ یہ ہر قسم ہر مذہب کے ہر قسم کے لوگوں کو بلا کے ان کی آبھاس کراتا سب کی باتیں سنتا تھا پھر مزید یہ کہ زیادہ علوم کا چسکا وہ اس کو اس طرف لے گیا کہ اس نے یورپ سے ان کے کتب خانوں سے کتابیں منگوائیں ان کے تراجم کروائے اور تراجم کرانے کا فائدہ بھی ہوا کہ مسلمانوں کو سائنس کے اندر بہت سی نئی چیزیں ملی سائنس مسلمانوں کی بہت آگے چلی گئی بے شمار کتب کے ترجمے بہت ہی زبردست کام تھا لیکن اس چیز کے سامنے ایک بیریئر ایک رکاوٹ لگانی تھی کہ ان چیزوں کو عقائد کے اندر دخیل نہیں کیا جائے گا یہ سائنس ہے سائنس کی حد تک رہے گی لیکن اس کا وہ بیریئر نہیں لگا تو بہت سے علماء بھی وہ چیزیں پڑھتے تھے اور وہ چیزیں پڑھ کے وہ متجددین بن جاتے تھے وہ کہتے ہیں قرآن کی حدیث کی وہ تشریح صحیح نہیں ہے جو پرانے علماء نے کی ہے جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے تو یہ لوگ بن گئے معتزلی اور انہی معتزلی لوگوں کو مامون رشید نے بڑے بڑے عہدے دے دیے اہل سنت علما کو معذول کر دیا آخر زمانے میں وہ اس پہ اتنا سخت ہو گیا کہ پورے عالم اسلام سے تمام اہل سنت جو پرانے جتنے علماء اہل سنتی تھے ان کو معذول کر کے معتزلی لگا دیے اور پھر مزید جو خلق قرآن کا مسئلہ تھا جو متضرۂ کا عقید ہے کہ قرآن وہ اللہ کی مخلوق ہے اللہ کا وہ کلام نہیں ہے اللہ کی صفت نہیں ہے مخلوق ہے اللہ کی اس پہ پوری امت کو لانے کے لیے اس نے بڑے یعنی سختی کے ساتھ حکم دیا کہ ایک دستاویز بھیجی خلقہ قرآن کے عقیدے کی جو علماء دستخط کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دو جو دستخط نہ کرے انہیں قید کر کے میرے پاس بھیجو تو صورتحال یہ تھی لوگ اتنے مروب ہو گئے تھے کہ علمان یا روپوش ہو گئے یا ان کو سکوت کر لیا یا کوئی مبہم سا جواب جو ہوتا ہے نا جیسے طوریہ کہتے ہیں کنایا کہتے ہیں اس طرح بات کر دی بہت سے سارے دستخط کر دیے عالم اسلام میں صرف دو عالم ایسے رہ گئے تھے کہ جنہوں نے اس بارے میں سخت کیا تو ایک تو محمد بن نوح تھے ایک احمد بن حمل تھے مامون نے کہا دونوں کو میرے پاس لے آؤ دونوں کو لے کے آ رہے تھے تو جو دوسرے عالم تھے وہ تو راستے میں تکالیف کی وجہ سے وفات پا گئے اور احمد بن حمبل یہ قریب پہنچ گئے تھے مامون رشید کے مامون کی وفات ہو گئی مامون اس وقت جہاد کے لیے گیا ہوا تھا شام کے محاذ پہ وہیں پہ تلوار لے کے بیٹھا ہوئے تھے کہ احمد بن حمبل آنے آئے تو اسے میں قتل کروں گا تو امام احمد وہاں راستے میں تھے کسی دیہاتی نے بتایا کہ حضرت مامون ایک نئی تلوار لے کے بیٹھا ہوا کہتا ہے احمد بن حمبل آئے میں قتل کروں گا پتہ نہیں امام صاحب نے پورے راستے تو آپ نے ضبط کیے رکھا اس ٹائم پتہ نہیں کوئی خاص حالت تاری ہوئی آپ گھٹنوں کے بعد آپ بیٹھ گئے کہ کہا یار اللہ ظالم کو تو کب تک محلت دے گا اسی دن مامون بیمار پڑ گیا سخت بیمار پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا سے چلا گیا اور چونکہ کوئی نیا حکم نہیں تو امام صاحب کو واپس بھیج دیا گیا بغداد وہی قید خانے میں ڈال دیا گیا زمانہ آ گیا باللہ کا موتسم ملا مائک موتسمجیے گا مجھے مائک آواز زیادہ نہ کیجیے کی گا بالکل ہلکی آواز کیجیے گا معتصم بلّہ کا زمانہ آیا یہ مامون کا چھوٹا بھائی تھا یہ بھی ولید کی طرح تھا ولید سپاہی تھا فاتح تھا یہ بھی اسی قسم کا تھا جنگجو تھا پڑھنے میں جیسا وہ نالائق تھا ویسا یہ بھی نالائق تھا بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی ہوگا بچپن سے ہارون رشید اپنے بچوں کو پڑھانے کا بہت شوقین تھا مامون نے تو سارے علوم حاصل کر لیے تھے امین نے ادب میں مہارت حاصل کی تھی یہ کچھ بھی نہیں کر سکا کچھ بھی نہیں کر سکا بڑی کوشش اس کو پڑھانے کی کسی استاد سے نہیں چل سکا آخر میں معمون نے یہ غلام بلایا غلاموں کے اندر بھی بعض بڑے عالم فاضل غلام ہوتے تھے اور تھا بھی وہ لڑکا تھا بڑا تعلیم یافتہ لڑکا تھا اسی کو بلایا کہ تو کھیل کھیل میں نا ایسا کچھ نہ کچھ پڑھاتا رہا کر کھیل کھیل میں متسم کو کچھ نہ کچھ سبق پڑھا دیا کر ماؤنٹی سری نظام کی شاید ابتدا اس نے کی تو وہ غلام کچھ نہ اس کو سکھانے کی کوشش کرتا تھا تو ایک دن وہ غلام مر گیا غلام مر گیا تو ہارون رشید نے متسم کے پاس آ کے کہا کہ جی شہزادے میاں آپ کے غلام کی وفات کی ہم تعزیت کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ امیر المومنین کے غلام کی وفات ہو گئی اور بندے کو پڑھائی سے نجات مل گئی تو یہ سن کے ہارون نے کہا یار اس کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا چھوڑ دو اس کو تو اس کو پھر فوجی مکتب بھیج دیا تو وہاں پر یہ بہت ماہر ثابت ہوا اتنا تکڑا تھا اتنا تکڑا ہو گیا اتنی ریاضتیں کی اتنی اس نے ٹریننگ حاصل کی کوئی سپاہی اس کے سامنے کھڑا ہو ہی نہیں سکتا تھا جسم میں اتنی طاقت تھی کہ کوئی مضبوط سے مضبوط پہلوان ہو تو اس طرح دو انگلیوں میں اس کی ہڈی توڑ دیتا تھا ایسے کر کے سکہ جو ہوتا ہے دینار یا درہم درہم کو ایسے لے کے انگلی میں ایسے مسلتا تھا اس کے نقوش مٹ جاتے تھے یہ انگلیاں اتنی سخت تھیں اس کی جو ہے لوہا ہوتا ہے اور کیونکہ تھا فوجی مزاج کا تو حکمران بن کے بھی اس نے زیادہ کام اس نے وہی کیا ترکوں کو اس نے بہت بھرتی کیا ترک غلام جو غیر مسلم ہوتے تھے ترکستان پہ لشکر کشی میں ہاتھ میں آتے تھے ان کو یہ خرید لیتا تھا جن کو تربیت دیتا تھا ترک ہمیشہ سے زمانے جاہلیت سے ہی دنیا میں سب سے زیادہ عسکری ذہن رکھنے والے عسکری تربیت رکھنے والے لوگ کو ترک ہیں مزاج کے اندر ہی سپاہی آنا پن ہے تو ان کو لیا اور ان کو ٹریننگ دی اور فوج کا بڑا انصر بنا دیا یہاں تک کہ بغداد میں ترکوں کا کہ ریل پیل ہوگی ترکوں کی اور وہ بڑے بڑے عہدوں پر آ اس سے بغداد والے تنگ ہو گئے اس لیے کہ ترک جو ہے وہ گھڑ سوار ہوتے ہیں اور گھڑ سواری ان کی ایسی ہوتی تھی کہ عام لوگ جیسے عرب ہیں یا ایرانی ہیں تو وہ گھوڑا دوڑائیں گے بھائی جا کے میدان جنگ میں یہ میدان میں یا شہر سے باہر شہر میں تو گھوڑے کو اس لگام سے پکڑ کے آہستہ آہستہ چلتے ہیں بازاروں میں دان یہ بازاروں میں بھی فل میں گزرتے تھے کوئی بندہ سامنے آ رہا ہے ٹکر ہو رہی ہے چیزیں ٹوٹ رہی ہیں انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی تو اس نے پھر ایک نیا شہر بنایا جس کا نام تھا سر اور اس کا لقب پھر مختصر ہو کے سامرا ہو گیا وہ. وہاں چلا گیا سارے ترک علاموں کو سپاہیوں کو وہاں بلا لیا تو اس کے بعد سے دارالحکومت کافی عرصے تک وہ سامرا ہی رہا اور احمد بن ہمبل پہ خلافت سنبھالتے ہی اس نے بھی اسی طرح سختیاں کی ہیں عطہ کہ دربار میں ان کو بلایا ہے معتظری علماء سامنے کھڑے ہو گئے اور مناظرہ مباحثہ ہوا امام صاحب یہی کہتے تھے کہ مجھے قرآن و حدیث سے کہیں پہ دکھا دو قرآن میں لکھا ہو کہ قرآن مخلوق ہے یہ حدیث میں نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مخلوق ہے تو ظاہر ان کے پاس کوئی شرید علی تو تھی نہیں فلسفہ تھا اور کچھ نہیں تھا جب لاجواب ہو گئے تو پھر معتسم کے حکم سے امام صاحب کو مارنا شروع کیا کوڑے مارے گئے بہت سخت کوڑے مارے گئے کہا جاتا ہے کہ ایک کوڑا بھی اتنا سخت تھا کہ ہاتھی کو مارا جائے تو ہاتھی چیخ کے بھاگ جائے تو امام صاحب کو اتنا مارا گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے جسم سے گوشت ادھڑ گیا آپ کا اور اس حالت میں آپ کو اٹھا کے لے گئے ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ وفات پا جائیں گے معتصم کو بھی بعد میں افسوس تو ہوا وہ تو چاہتا تھا کہ یہ بات چیت سے مان جائیں معتظری علماء نے اسے مشتعل کیا کہ دیکھیں امیر المومن کی بات نہیں مان رہا ایک نے کہا امیر المومن خون اس کا حلال ہو گیا اس طرح اس کو اشتعال دلایا تو موتسم نے خود ہی بعد میں جراہ کو بھیجا نشتر لگا کے زخم صاف کرو علاج وغیرہ کروایا پھر ان کے گھر بھیج دیا اگرچہ ان پہ پابندی تھی موتسم کے پورے زمانے میں کہ فتویٰ نہیں دے سکتے مسند حدیث پہ نہیں بیٹھ سکتے متسم کے زمانے کا ایک مشہور واقعہ ایشیا کوچک کی فتح ہے موجودہ ترکی کے علاقہ وہاں پر چونکہ یورپی بازیوں کا اچھا قبضہ تھا اچھے خاصے علاقے پر کچھ علاقہ مسلمانوں کے پاس بھی تھا تو جو شہر مسلمانوں کے پاس تھے وہاں حملہ کیا مسلمان عورتوں کو بچوں کو گرفتار کر کے لے گئے تو ایک عورت نے آواز لگائی واہ مؤتس ماں ہو کوئی قیدی فرار ہو گیا اس نے آ کے اس کو موتسم کو بتایا تو متسم اسی وقت تخت سے نیچے اتر گیا اور لب بئی ایک لب بئی کہتے ہوئے نیچے اترا اور سیدھا چھاونی میں گیا کہ فوج تیار کرو چلو فوج لے کے گیا بہت بڑی جنگ تھی اور بڑی اس میں فتوحات حاصل کی بہت بڑا شہر تھا بازنطینیوں کا آموریہ اسے فتح کیا اور اس کو فتح کر کے اس کا جو دروازہ جو ناقابل تصخیر کہلاتا تھا وہ کھڑوا کے لے آیا اور لا کے بغداد میں اس کو نصب کیا حافظ نے کثیر جو آٹھویں صدی ہجری کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے تک وہ دروازہ بغداد میں لگا ہوا تھا متسم کی وفات ہو گئی اس کا بھائی آ گیا واسخ اللہ یہ بھی معتزری تھا جیسے متسم تھا مگر بعد میں ایک عالم کے اپنے دربار میں بات سے پھر اس نے توبہ کر لی تھی اور ٹھیک ہو گیا تھا اس کے بعد واسط کے بعد اس کا بیٹا آ گیا متوکل علی اللہ متوکل علی اللہ کافی عرصے کافی زمانے کے بعد ایسا خلیفہ آیا جو صحیح العقیدہ تھا اس لیے اس کو مشی السنّہ بھی کہا جاتا ہے اس نے تمام رازی اور معتضلی علماء کو اس نے معذول کر دیا ان کی جگہ اہل سنت کو عہدے دیے جن علماء محدثین پہ پابندی تھی جن میں احمد بن حنبل بھی تھے دوبارہ ان کو اجازت دی فتویٰ دے سکتے ہیں درس حدیث جاری کر سکتے ہیں اس لیے واسق کے دور کو اہل سنت اس کے دور کو بہت سراہتے ہیں اس کے برخلاف روافذ اس کو بہت زیادہ برا بھلا کہتے ہیں اور اس کے بارے میں بہت سی ایسی چیزیں انہوں نے مشہور کی ہیں جن کا بظاہر حقیقت سے تعلق نہیں مبالغہ لگتا ہے وہ کہ اس کو بہت زیادہ انہوں نے عیش و آرام اور عیاشی اور بے حیائی وغیرہ میں مبتلا اس کو بتایا ہے ظاہر بات ہے انہوں نے اپنا انتخاب لیا ہے شخص سے کیونکہ انہوں نے اس نے روافذ کی معتزلوں کی دکانیں اس نے بند کر دی تھی متوکل کی وفات متوقع ہوا ہے قتل سن 247 ہجری میں اور یہاں پر بنو عباس کا دور عروج ختم ہو جاتا ہے دور زوال شروع ہو جاتا ہے آپ کچھ سوال ہے تو آپ اس بارے میں کریں پھر میں آگے دور زوال سے متعلق کچھ بات کرتا ہوں جو مطلب نے کو کو قتل کیا تھا ان سزا نہیں دی نہیں دی سزا اس کو چونکہ وہ بہت بڑا جرنیل تھا بہت بڑی فوج اس کے ہاتھ میں تھی تو البتہ مامون کا غصہ بہت آتا تھا اور اس شخص کو بھی احساس ہو گیا تھا مامون کسی وقت بھی اس کو غصہ آ گیا تو میری میرے قتل کا حکم دے دے گا تو چونکہ اس نے وہ محسوس کر لیا تو اس نے پھر ایک دن مامون سے کہا کہ مجھے خراسان میں اجازت دے میں وہاں چلا جاؤں وہاں کے انتظامات سمارو ماموں نے اجازت دے دی بس وہ پھر خراسان چلا کے پھر واپس کبھی نہیں آیا اس کے بعد اور وہاں پہ اس نے اپنی حکومت قائم کی جسے دولت طاہریہ کہا جاتا ہے یہ بنو عباس کے دور کی خود مختار حکومت تھی جو کافی عرصے آگے چلتی رہی ہے اور امام مالک کا جو زمانہ تھا یہی زمانہ تھا تقریباً اور ان پر ظلم کی روایت تو ملتی ہے کہ ان کو کوڑے مارے گئے لیکن ابھی مجھے صحیح روایت کی تحقیق نہیں ہے مجھے بعض روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ ان کے اتنا مارا گیا کہ ان کے کندھے ان کے مفلوج ہو گئے ٹھیک ہے ایک سو اسی ہجری میں امام مالک کی وفات ہوئی یعنی بنو امیہ کا زمانہ بھی انہوں نے دیکھا ہے اور بنو عباس کا دور عروج بھی انہوں نے دیکھا ہے ہاں معتضلی عقیدے پر ہی اس کی وفات ہوئی تھی صرف معتظر نہیں تھا اس کے اندر کچھ رفظ بھی آ گیا تھا تشیو بھی اس کے اندر آ گیا تھا کچھ مکس ہو گیا تھا یہ تو اس لیے ایک, ایک ٹائم ایسا بھی تھا کہ اس نے اعلان کر دیا تھا کہ اعلان کرنا چاہ رہا تھا کہ مط جائز ہے متع جائز ہے تو پھر ایک عالم یحییٰ بن ابی اقسم نے آ کے اس کے سامنے کچھ ایسی باتیں کی اس کو سمجھایا تو اس نے پھر وہ حکم واپس لیا ٹھیک ہے ایک ٹائم ایسا بھی تھا کہ مامور نے یہ اعلان کرا دیا تھا کہ بھائی حضرت ابوبکر عمر ان کا مرتبہ تو بےآشک و شبہ اپنی جگہ پر حضرت عثمان کا ان کا حضرت عثمان حضرت علی حضرت عائشہ حضرت طلحہ ان سب کا ہم ذکر ہم خیر کے ساتھ ہی کرتے ہیں جنہوں نے حضرت علی کے خلاف فروج کیا تو ان میں حضرت طلحہ زبیر و عائشہ کا ان کے بارے میں کفے لسان کرتے ہیں یعنی اپنے طور پہ ایک سرکاری ایک مذہب اس نے پیش پیش کیا اور ساتھ میں یہ کہ کا ہم یا اس کے الفاظ بتا رہا ہوں کہ اس نے تو حضرت نہیں کہا تھا کہ معاویہ کا ہم ذکر خیر نہیں کرتے معاویہ کا ذکر خیر ہم نہیں کریں گے تو یہ چیزیں اس میں تشیو کے اثرات بھی اس میں آ تھے پھر معتظری پکا معتزری ہو گیا آگے چل کے آگے زمانہ آگیا بنو عباس کے زوال کا بنو عباس کا زوال شروع ہوا ہے اصل میں مسلمانوں کی مختلف حکومتوں میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی آپ اس کا تجربہ قریبی زمانے میں بھی دیکھ سکتے ہیں قدیم زمانے میں بھی ایک ہوتا ہے آئینی حکمران ایک ہوتا ہے غیر آئینی حکمران آئین میں اصل تو اسلامی شریع آئین ہے لیکن اگر کسی ملک میں کوئی بھی آئین چل رہا ہے چاہے وہ خلافتی آئین ہے چاہے وہ صدارتی نظام ہے چاہے وہ وزارتی نظام ہے پارلیمانی نظام ہے اس ملک کا جو نظام اس ملک کے لوگوں نے قبول کر لیا ہے چاہے خوشی سے یا مجبوری کے طور پر اس سے متفق ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے یہ نظام ہے اس ملک کے آئینی نظام کو توڑ کر اگر کوئی اور طاقت مسلط ہوتی ہے تو پھر بدترین ظلم جبر اور زوال کا دور شروع ہو جاتا ہے بنو عباس کی حکومت وہ ایک معروسی حکومت تھی ٹھیک ہے مگر اس زمانے کا آئین یہی بن گیا تھا کہ آگے بنو عباس کی اولاد اس طرح چلے گی پھر بھی نسبتاً کام ٹھیک تھا جو فتنے تھے آپ نے دیکھ لیے میں نے ذکر کر دیا ان کا پھر بھی زوال نہیں آیا جیسا اس وقت آیا کہ جب کہ غیر آئینی لوگوں نے حکومت کو اپنے ہاتھوں میں لیا وہ بھی اس طرح کہ تخت پہ تو آئینی حکمران ہوگا چلے گی ان کی جو غیر آئینی طور پہ ہینڈل کر رہے ہیں اس کو میں نام دیتا ہوتا ہوں غیر مرئی حکومت کی کہ تھوڑا سا میرا اپنا بھی فلسفہ ہے تاریخ میں میں اس کو نام دیتا ہوں غیر مرئی حکومت وہ تخت پہ بیٹھا نہیں ہوتا مگر تخت میں بیٹھنے والے کو وہی چلا رہا ہوتا ہے جب کسی ملک میں ایسا کوئی سیٹ اپ آ جائے تو وہ بدترین سیٹ اپ ہوتا ہے وہ حکومت وہ سلطنت آپ سمجھیں کہ وہ بالکل وہ زوال اور تباہی کے کنارے پر کھڑی ہے بنو عباس کے ساتھ دیکھیں بنو امّیہ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا ان کا آخری حکمران تک وہ با اختیار تھا اپنی جگہ پر کوئی اس سے مسلط نہیں تھا ٹھیک ہے اس لیے وہ اگر گیا تو پھر ایک جھٹکے میں گیا وہ آخر تک اس نے حکومت سنبھالی تھی پھر لڑائی ہوئی ہے ختم ہو گیا غیر مری حکومتیں چلتی ہیں لمبی کافی عرصے چلتی رہتی ہیں لیکن ان کا چلنا ایسی کہ جیسے ایک آدمی کو آپ نے کومے میں ڈال دیا اس کا ہونا نہ ہونا اس بندے سے آپ کو کیا فائدہ جو قومے کے اندر پڑا ہوا ہے وہ بیس سال اور رہ لے گا لیکن جھگڑ گھیری اس نے اس کے سوا اور کیا ہے علاج کا خرچہ اس کے اوپر چل رہا ہے اور اس کے سوا کیا ہے تو بنو عباس کا زوال جو آپ دیکھیں دو سو سینتالیس میں شروع ہوا ہے اور چھ میں ختم ہوا ہے دو سو میں شروع ہے چھ سو چھپن میں ختم ہوا ہے بابا جی ستر سال کی عمر میں بستر پہ پڑے ہیں اور اس کے بعد مزید انہوں نے ڈیڑھ دو صدیاں اگر گزاری ہوں بستر پہ آپ اندازہ کریں پھر اس کا لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں چونکہ خلافت کی علامت تھی ایک اتحاد کا ایک آئی تھا اس لیے اس کا وجود بھی غنیمت تھا اس زمانے سے جس میں ہم نہ خلافت ہے نہ حکومت ہے مسلمان بالکل ہی ٹکڑوں میں بٹے ہوئے نا تو خلافت جیسی بھی تھی ایک آئیکن تو تھا مسلمانوں کا ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ بستر پر بھی ہے تو چلو اس کی دعائیں ہمیں ملتی رہیں گی میں بات کو شروع کرتا ہوں ہوا کیا تھا متوتم کے زمانے میں ترک آ گئے تھے ترک جنرال بڑھتے گئے بڑھتے گئے انہوں نے عربوں کو بھی بے دخل کر دیا ایرانی کو بے دخل کر دیا عرب اب صرف اوپر تھے یعنی خلیفہ اس کا خاندان باقی سب ترک ہیں منتصر جو بیٹا تھا متوکل کا متوکل چاہتا تھا کہ اس کو میں ولی عیدی سے معذول کر دوں بیٹے کو اندازہ ہو گیا بیٹا خود تو کچھ نہیں کر سکتا تھا باپ اس نے ترک جرنیلوں کو ملایا اور اس وقت میں جب کہ اپنی مجلس میں اپنے خاص لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا گپ شپ لگا رہا تھا بیٹے نے حملہ کروا کے باپ کو قتل کر دیا اب یہ جن کے کندھوں پہ بیٹھ کے آیا ہے حکمران تو اصل وہ ہوئے نا تو منتصر عالم اسلام کا وہ پہلا حکمران تھا جو جرنیلوں کے کندھوں پہ بیٹھ کے پچھلے حکمران کو قتل کروا کے اپنے باپ کو اپنے محسن اپنے مربی کو قتل کرا کے آ کے تخت پہ بیٹھا ہے جب یہ تخت پہ آ کے بیٹھ گیا تو یہ کٹ پتلی بن گیا جیسے وہ چلاتے تھے یہ ویسے ہی چلتا تھا اس کے سوا چارہ نہیں تھا بہرحال اتنا سینسو اس میں تھا کہ اس نے یہ چاہتا اس طرح نہیں تھا کہ میں ایسی حکومت کروں اس لیے تھوڑے دنوں میں تنگ آ گیا کہ یہ تو عجیب مسئلہ ہے تو اس نے عزم کیا کہ ان جرنیلوں کو جو مجھے اپنی انگلیوں پہ نچا رہے ہیں ان کو میں قتل کرا دوں اس کا ارادہ انہوں نے بھانپ لیا 6 مہینے کے بعد انہوں نے منتصر کو قتل کر دیا اس کی جگہ کسی اور کو لے کے آ گئے پھر یہ سلسلہ چل پڑا اور ایک طویل زمانہ اس طریقے سے گزرا ہے تقریبا نصف صدی اس طرح گزری ہے کہ جو آتا لاتے بھی ترک جرنیل اور قتل بھی ہوئی کرتے یا معذول بھی ہو کرتے ہیں رحم جس پہ کرتے اسے کے اسے جیل میں ڈال دیتے تھے پھر عمر بھر وہ جیل میں رہتا تھا آنکھیں اس لیے پھوڑتے تھے کہ اگر یہ بعد میں کبھی جیل سے بھاگ بھی گیا تو اندھا آدمی کیا کرے گا نہ کہیں جا سکتا ہے نہ حکومت کر سکتا ہے نہ دوست جشموں کو پہچان سکتا ہے تو یہ سلسلہ چلا ہے حتیٰ کہ اس سے بھی بدترین دور آ گیا وہ بدترین دور تھا بنو بوہ کا جب عالم اسلام میں مرکز ختم ہو جائے تو فتنے خود بخود سر اٹھاتے ہیں جب تک گھر کا سربراہ وہ بیدار ہو ہوشیار ہو تو گھر کے اندر چوہے چھپکلیاں سانپ وغیرہ نہیں آ سکتے آتے ہی وہ مارے جاتے ہیں جب وہ خود نیند میں ہو بے ہوشی میں تو ہر چیز اندر آئے تو عالم اسلام میں بنو عباس کی حکومت کمزور ہوئی فوج کمزور ہوئی شمالی ایران کے علاقے میں دیلمی امرا وہ شیعہ تھے شروع میں وہ تھے اس کو سم کے شیعہ یعنی جسے آپ تفدیلی شیعہ کہہ لیں ان میں سے اگلوں نے کچھ شدت اختیار کر لی تبرائی شیعہ بن گئے ان لوگوں نے پھر لوگوں کو متاثر کیا آہستہ آہستہ وہاں پہ کٹر تبرائی قسم کے شیعہ وہاں پہ پیدا ہو گئے اور ان کی اچھی خاصی فوج بن گئی اس فوج کو جو بنانے والے تھے یہ ایک شخص کے جو ماہی گیر تھا مچھیرہ تھا اس کے لڑکے تھے ان کو بنو بوئے کہا جاتا ہے احمد ابن بوے حسن ابن بوے اور اسی طریقے سے اس کے اور کئی بھائی تھے یہ سب مچھیرے تھے فوج میں آئے ترقی کی افسر بنے بڑے افسر بنے بہت بڑے افسر بنے پھر سے سالار کو قتل کر دیا اس سے وہ جو فوج تھی شیوں کی اس کے یہ سربراہ بن کے بلکہ نے اپنی حکومت کا دعوی کر دیا بادشاہ بن کے ایک علاقے کے چھوٹا علاقہ اتنا بڑا نہیں تھا لیکن آہستہ ایسا پھر یہ دیگر قلعوں مغرب پہ قابض ہوتے گئے روکتا کون خلیفہ تو خود وہاں پہ ترکوں کے ہاتھوں بنا ہوا ہے ترک آپس میں لڑ رہے ہیں ایک امیر دوسرے کو پیچھے کرتا ہے وہ تیسرے کو پیچھے کرتا ہے جب مقصد حیاتی عہدے رہ گیا تو مسلمانوں کے مفادات تو کسی کو نظر ہی نہیں آ رہے تھے ان کو محفوظ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے آہستہ پورا ایران بنو بوہے کے ہاتھ میں آ گیا پھر اس کے بعد ایک دن وہ آیا کہ وہ بغداد میں داخل ہو گئے بغداد میں داخل ہو کے انہوں نے خلیفہ کو قتل کر دیا اپنی مرضی کا نیا خلیفہ انہوں نے بنا لیا اب ترکوں سے بازی نکل کے بنو بوہے کے ہاتھ میں چلی گئی جو کٹر شیعہ ہیں روافذ ہیں تو جب یہ آئے ہیں تو انہوں نے صرف خلفاء کو ہٹانے پر مرضی کے خلفہ لانے پہ اکتفا نہیں کیا انہوں نے نئے مذہب کو مدون کیا یہ نیا مذہب تھا اسنا شریف جس کی تدوین چوتھی صدی ہجری میں ہوئی ہے وہ روایات جن کو اہل سنت نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے الگ کر دیا تھا موزوں روایات ہیں چھوٹی روایات ہیں یہ روافذ کی روایات ہیں یہ نواسب کی روایات ہیں فلاں فرقوں کی روایات ہیں انہیں روایات کو انہوں نے اپنا مذہب بنا لیا اپنی کتب کے اندر انہوں نے اس قسم کی چیزیں اور اور بھی بہت سی چیزیں جو اہل سنت کو پتہ بھی نہیں تھیں اسی ٹائم فوری فوری طور پہ گھڑ گھڑ کے اپنی طرف سے بنائی گئیں یہ بعض چیزیں ان کے اندر ایسی بھی ملتی ہیں جو آپ کو ایسا لگے گا کہ وہ چیزیں ٹھیک ہیں تو اس کا اصول ایک ہی ہے کہ اگر وہ شریعت کے مطابق آپ کو نظر آ رہی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھلے آدمی سے انہوں نے لی ہے جو چیز شریعت کے مطابق نہیں ہے وہ غلط ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے وہ من گھڑت بات ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی چیزیں انہوں نے اس لیے شامل کی ہیں تاکہ لوگ بہت زیادہ ایک دم متنفر نہ ہو جائیں کیونکہ ایک دم تو کوئی راسد نہیں بنتا پہلے اسے اچھی اچھی باتیں سنائیں گے پھر اسے پوری کتاب دے دیں گے پورا مذہب پڑھو ٹھیک ہے تو اس قسم کی چیزیں جو انہوں نے جمع کی اس کو سیاہ اربا کہا جاتا ہے ہماری سیاہ ستہ ہیں ان کی سیاہ ارباں ہیں اور یہ کتاب مدون ہوتے ہی اس کے کچھ عرصے بعد بنو بوہ نے اپنی حکومت بنا لی خلفاء کو انہوں نے ہٹایا نہیں خلفاء کو انہوں نے ہٹایا نہیں اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی پالیسی تھی یہ جو بھی اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا آپ جب بھی سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی حکومت سادات کی ہونی چاہیے ایسے ہی کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے سادات سادات یہ راگ علاپتے ہیں لیکن آپ دیکھ لیں تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لیں جہاں بھی ان روافذ کی حکومت آئی ہے کیا انہوں نے کہیں کسی سید کو سربراہ بنایا انہوں نے نہیں بنایا اب تو خیر جیل جیلسازی اتنی آ گئی کہ صحیح اور جھوٹ کو پہچاننا مشکل ہو گیا ہے اس زمانے میں لوگ انصاب کے ماہرین ہوتے تھے صحیح و نصب سادات موجود تھے مشہور تھے تو انہوں نے بنو عباس ہی کو رکھا سیمپل کے طور پہ ٹھیک ہے اس کی بڑی وجہ تھی اگر یہ خود بیٹھ جاتے عباسی خلافت کو ختم کر کے تو اہل سنت بغاوت شروع کر دیتے ٹھیک ہے چونکہ ان کے عقائد تو اتنے گئے گزرے تھے کہ ان میں سے بعض چیزوں پر علماء یقینا فتویٰ دے دیتے کہ یہاں صرف فسق اور ظلم نہیں ہے یہاں تو سیدھے سیدھا خروج سب کے نزدیک بل اتفاق جائز ہو جاتا تو خروج شروع ہو جاتا تو انہوں نے کہا کہ اوپر تو ورنہ عباسی کو بیٹھنے دو دوسری اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر ہم ان کو ہٹاتے خود بیٹھتے تو اپنے جو لوگ ہیں اپنی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جب خود کہتے ہو کہ حکومت سے سادات کا آخر سادات کو کیوں نہیں بٹھاتے آپ اگر سادات کو بٹھاتے تو سادات کی بات انہیں ماننی پڑتی تو سادات کے تو انہیں بھی ان سے کوئی ہمدردی کوئی نہیں تھی اصل چیز اقتدار تھا اقتدار تھا تو اس کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ سیمپل کے طور پہ بنو عباس کو بٹھائیں طاقت ساری اپنی ہاتھ میں رکھیں فوج ہمارے ہاتھ میں اصل ہمارے ہاتھ میں خزانہ ہمارے ہاتھ میں جو چاہیں ہم کریں تو وہی وہ کریں جو انہوں نے عیاشیاں کی ہیں جو انہوں نے عظیم وشات عظیم و محلات بنائے ہیں جو انہوں نے بغداد میں کیا اس تاریخ کا حصہ ہے اور ملک جو بھی خلفاء کے ہاتھ میں تھا سارا تباہ زراعت تباہ اقتصادیات تباہ عوام کی بری حالت سرحدوں پر رومیوں کے حملے شروع ہو گئے عالم اسلام کوئی بھی سنبھالنے والا نہیں ہے عالم اسلام پہ رومیوں کے اتنے حملے کبھی نہیں ہوئے جتنے ان کے زمانے میں ہوئے سرحدیں بالکل پامال آئے دن کوئی نہ کوئی قلعہ ہو رہا ہے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور شہروں میں آ کے رومی بازن تینی بیس بیس تیس ہزار مسلمان مرد اور, اور بچوں کو قید کر کے لے جاتے ہیں کوئی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کوئی ہے ہی نہیں دیکھنے والا تو ایک طویل زمانہ بنو بوئے کا گزرا ہے تقریباً ایک سو سولہ سال ان کے گزرے ہیں مسلمانوں پہ مسلط کے یہ زمانہ ایسا گزرا ہے کہ پورے عالم اسلام میں اہل سنت کی کوئی حکومت نہیں تھی سوائے افغانستان کے پورا عراق ایران یہ بنو بوئے کے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے پورا جزیرت العرب شام مصر افریقہ الآخری مراکش تک یہ سارا بنو ع بیت کے ہاتھ میں جو اسماعیلی شیت ہے وہ ایک الگ چیپٹر ہے تاریخ کا ٹھیک کچھ علاقے بحرین وغیرہ یمن وغیرہ یہ علاقے قرامتیوں کے ہاتھ میں تھے صرف خوراسان ایسا تھا کہ وہاں پہ اہل سنت تھے سفاری تھے پہلے پھر بعد میں کچھ اور آئے پھر آخر میں غزنوی آ جب غزنوی آئے ہیں تو ان کی آمد پھر بنو بوئے کا زوال ثابت ہوئی ہے محمود غزنوی نے خاص طور پہ آ کے اس نے پورا ایران فتح کر لیا بنو بوئے سے ایران چھین لیا جو ان کی اصل طاقت تھی اس کے بعد کافی اس میں نقصان پہنچایا ان کو اصل طاقت چھین لی محمود کے انتقال کے بعد پھر ان کو کچھ ٹائم اور مل گیا چالیس پچاس سال اور نے کھینچے پھر سلجوقی آ گئے اس سلجوقیوں کا جو بانی تھا طغر بیگ اس نے وہ ایسے ٹائم پر آیا کہ اس نے وسط ایشیا فتح کیا ایران کو دوبارہ اس نے فتح کیا وہ ایسے ٹائم پر یہاں بغداد کے قریب پہنچا کہ بنو بوئے خلیفہ کو بالکل معذور کر چکے تھے یہ ضرورت پہلے نہیں کی تھی انہوں نے حریفہ کو معزول کر کے القائم باللہ عباسی اسے قید کر کے انہیں بغداد سے نکال دیا تھا اس کو وہ آخر میں صرف یہ کہتا رہا ہے خدا کے واسطے میری قبر بغداد میں بننے دو بغداد سے نہ نکالو میرے باپ دادا کا مسکن ہے نہیں بھائی یہاں تو رہ نہیں سکتا اس کو دھکا دے کے اور نظر بند ہے ایسے نہیں آزاد ہے قید کیا ہوا تھا جو وزیر تھا ان کا ابو سلمہ الخلال بہت بڑے عالم تھے اہل سنت کے اور قائم بلّہ کے وزیر تھے وہ اگرچہ ان کے پاس بھی زیادہ اختیارات نہیں تھے ٹھیک ہے لیکن وزیر بہرال وہ تھے اور وہ اچھے کام کرتے تھے کوشش کرتے تھے لوگوں کے بھلا کرنے کی اس کو پکڑ کے ان کے منہ کے اندر کنڈے ڈال کے ان کو پھانسی دی ان کو لٹکا دیا بنو بہ نے بڑے مظالم کیے تو ایسے ٹائپ میں تخل البیگ فوج لے کے آ گیا اور پھر اس نے بنو بوہ کو ان کے لوگوں کو اس نے شکست دی ہے ان کی حکومت کا اس نے خاتمہ کیا ہے قائم دلہ کو جا کے واپس لے کے آیا اس کو واپس اس کو تخت کے اوپر بٹھایا تو بنو عباس کی حکومت جو بیس میں تقریباً ایک سال حکومت بیس میں نہیں تھی کوئی خلیفہ نہیں تھا وہ دوبارہ قائم ہوئی ہے اور اس کے بعد کافی زمانہ تقریباً ایک صدی تک سلجوقی وہ شروع میں سرپرست رہے یعنی محافظ رہے بنو عباس کے ٹھیک ہے آگے چل کے ان میں سے جب زمانہ سلطان مسعود وغیرہ کا آیا ملک شاہ کے زمانے میں اچھے تعلقات تھے خلفاء کے ساتھ بعد میں بھی اچھے رہے لیکن جب زمانہ سلطان محمد سلطان مسعود وغیرہ کا آیا تو وہ بغداد پہ پھر مسلط ہونے کی کوشش کر رہے تھے خلیفہ مختفی کا زمانہ تھا جو سب کچھ اس نے کر لیا کوئی چارہ نہیں رہا وہ خلیفہ مسعود بار بار مطالبہ کرتا کہ ہم بغداد کے محافظ ہیں اتنا ٹیکس دو اتنے پیسے دو یہ کرو اس نے کچھ بھی نہیں رہا ہمارے پاس کیا دیں آپ کو تو آخر میں اس نے کہا کہ دعا خلوط نازلہ کا ہم شروع کرتے ہیں تو سلطان مسعود کے خلاف دعا خنوت نازلہ کا اس نے اہتمام شروع کیا اور اس کے چند ہی دن بعد سلطان مسعود کی وفات ہو گئی سلطان مسعود کی وفات کے ساتھ یہ سلجوکوں بھی زوال کا شکار ہو گئے ایک حکمران ان کا رہ گیا تھا جو ترکستان میں تھا سلطان سنجر سنجر نے کچھ عرصے حکومت کی بہت بڑا حکمران تھا لیکن آخر اسے بھی شکست ہوئی ہے ترکان غز کے ہاتھوں یہ ترک قبیلہ تھا غیر مسلم لوگ تھے ان کے ہاتھوں سلجو اس کو اتنی بڑی شکست ہوئی کہ وہ خود قیدی بن گیا وہ قیدی بن کے بے یار و مددگار بری حالت تھی اور پھر آخر پہ اس کی بھی وفات ہو گئی تو بنو عباس کے زوال زوال تو پہلے سے چلا آ رہا تھا بنو عباس کے دور ہی میں سلجوقی بھی ابھرے ہیں حکومت قائم کی ہیں فتوحات حاصل کی ہیں پھر زوال کا شکار ہو کے ختم ہو گئے پھر وہ جگہ لے لی خورزمیوں نے اور پھر وہ بغداد کے محافظ بننا چاہتے تھے یا ہمیں محافظ کے طور پہ قبول کر لیں جو سلجوقیوں کو عہدہ دیا تھا ہمیں وہ منصب دیں تو اب خلفا نے انکار کر دیا ہم کسی کی سرپرستی قبول نہیں کریں گے تو پھر خارزنیوں میں اور سر... باقاعدہ پھر تو حالات بہت ہی کشیدہ ہو گئے سن 614 کی بات ہے اور اس کے رد عمل میں خلیفہ ناصر نے چنگیز خان کو خط لکھا کہ اگر آپ حملہ کرتے ہیں تو ہم غیر جانبدار ہیں اور اس معاملے میں بلکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں خواجن شاہ کی طاقت کو توڑنا بہت ضروری ہے تو چنگیز خان تو پہلے ہی اس بات کا منتظر تھا کہ بہانہ مجھے ملے تو پھر اس نے عالم اسلام میں چھ سو میں حملہ کیا ہے خارزم کی پوری سلطنت کو تباہ برباد کر دیا ہے جب یہ حملہ جب یہ ناصر خط لکھ رہا تھا چنگیز خان کو تو بعض اس کے درباریوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ خارزم فتح کر کے بغداد پہ حملہ کر دیں تو خلیفہ نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی ہمارا مقصد تو خارزمے کو تباہ کرنا ہے وہ تو پہلی پہلے ہی سال ہو جائے گا انشاءاللہ باقی بغداد تک تو آنے میں ان کو صدیہ لگیں گی ان کو لیکن ایسا نہیں ہوا کچھ ٹائم تو لگا اور وہ ٹائم اس لیے لگا کہ خارزم کی تباہی تو ہوئی ہے لیکن سلطان جلال الدین خارزمی نے اس نے کافی عرصے تک ان کا مقابلہ کیا بار بار ان کو شکستیں دی ہیں اور مسلمانوں کو تیاری کا موقع اس نے دے دیا تو تاتاری جلال الدین خارزمی کی وفات یا گمشدگی رپوشی دو چھ سو اٹھائیس میں ہوئی ہے پھر کوئی پتہ نہیں چلا کیا ہوا اس کے ساتھ اس کے بعد تاتاری کبھی کبھی حملہ کرتے تھے خلیفہ ناصر بیچ میں مر گیا اس کا بیٹا خلیفہ ظاہر آیا اس کی بھی وفات ہو گئی وہ بڑا نیک آدمی تھا اپنے باپ کے بالکل برعکس تھا تو ابن عصیر زمانے کے مورخ ہیں تو گواہ ہیں وہ کہتے ہیں ظاہر جب سے آیا تھا تو مجھے ڈر لگتا تھا یہ جلدی مر جائے گا کیونکہ ہمارا زمانہ ایسے نیک لوگوں کا اہل ہی نہیں ہے انہوں نے لکھا کہ میں نے جتنے مسلمان بادشاہوں کی سیرت دیکھی ہے صحابہ کے علاوہ عمر بن عبدالعزیز کے بعد اس سے اچھا حکمران میں نے نہیں دیکھا اتنا زیادہ سخی اتنا فیاض اتنا متقی لیکن وہ چھ مہینے میں وفات پا گیا اس کا بیٹا مستنصر آ گیا اس نے کافی عرصے حکومت کی فوج بھی تیار کی بہت بڑی تعتاریوں کے مقابلے کے لیے تاتاری حملے بھی چھوٹے موٹے کرتے تھے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے لیکن جب مستنصر کی وفات ہو گئی تو آگے پھر مسئلہ جرنیلی سیاست کا ایک گھناؤنا چہرہ آپ دیکھیں یہاں پہ حقدار تھا خلافت کا اس کا بھائی خفاجی جس کا نام تھا وہ بڑا بہادر جرنیل تھا وہ کہتا تھا کہ میں فوج لے کے اپنا خیمہ دریائے آموں کے پار لگاؤں گا ان تاتاریوں کو وہ شکست دوں گا دنیا یاد کرے گی وہ مضبوط آدمی تھا ہوشیار آدمی تھا تو جرنیلوں نے کہا خلیفہ اگر ہوشیار آدمی بن گیا تو ہماری نہیں چلے گی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسا موقع ملے ہم جو چاہیں کریں تو اس کا بھائی تھا مستثم سیدھا سادھا کمزور نیک سیدھا سا بھولا بھالا لڑکا کہنے اس کو بناتے ہیں تو انہوں نے جی کو قتل کرنے کی تیاری کر لی تو خفا جی اپنی جان بچا کے بھاگ گیا روپوش ہو گیا اس کا پھر تاریخ میں پتہ نہیں چلتا کہتے ہیں عرب کے کے صحرا میں کہیں غائب ہو گیا مستم بیٹھ گیا نیک لڑکا تھا قرآن پاک کا حافظ تھا تحجد گزار آدمی تھا سیدھا سادہ تھا ناسمجی کی وجہ سے اس نے ابن القمی کو وزیر بنا لیا جو بہت ہی چرب زبان اور بہت ہی مکار آدمی تھا میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس نے اعتماد حاصل کر لیا قابل بہت تھا بہت بڑا علامہ تھا بہت بڑا حساب دان تھا بہت بڑا وزیر ماہران ماہرین خزانہ اکنامکس کا ماہر تھا ادیب تھا بہت کچھ تھا تھا منافق تو اس نے چنگیز کا زمانہ تو ختم ہو چکا تھا اس کا پوتا ہلاکو خان اس کے ساتھ اس نے ساز باز کر لی کہ آپ بغداد پہ حملہ کرو اور میں فتح فتح کی فتح کروانا میری ضمانت ہے اس نے کہا اتنی بڑی فوج ہے وہاں پہ تو فوج کو میں ختم کرا دوں گا تو اس نے مستعثر کو اس قسم کی باتیں کی فوج ہمارے اوپر بوجھ خا مگر اتنا بڑا بجٹ اس کے اوپر خرچ ہوتا ہے تو یہ فوج اس کو تو کام میں لگانا چاہیے بہت سے شودے ہیں ملک میں زراعت کا شعبہ ہے یہ زراعت کریں گے اور جناب بہت سارے ہنر ہیں وہاں ان کو لگا دیں گے وغیرہ, وغیرہ وغیرہ وغیرہ تو بجائے اس کے کہ ہمارے ملک میں اربوں روپے خرچ ہو رہا ہے یہ فوج آپ کو اربوں روپے کما کے دے گی تو مستعثر نے کہا چلو ٹھیک ہے کر لو بھائی ایسے تو اس نے پہلے تھوڑی تھوڑی فوج اس نے کم کی اس کو بتا کے دس ہزار کم ہو رہی ہے ہزار کم ہو رہی پھر بتائے بغیر کم کرتے کرتے آخر میں جو تقریبا۔ مجموعی طور پہ کوئی تین لاکھ فوج تھی ایک لاکھ گھڑ سوار تھے باقی پیادے تھے وہ کم ہوتے ہوتے چند ہزار لوگ رہ گئے اچھا جو جن کو نکالا ہے یہ تو اس کو کہہ رہا تھا ان کے ذریعے ہم یہ کریں گے ان سب کو ایسے ہی چھوڑ دیا سارے بے روزگار تھے تو مورخین نے لکھا ہے کہ بڑے بڑے افسران جن کے دروازوں پر لوگ آ کے عطیات وصول کرتے تھے ان کو ہم نے دیکھا کہ جامع مسجد کی اسٹوڈیو پر بھیک مانگتے تھے ٹھیک ہے یہ میں نے عام طور پر خود بھی دیکھا ہے کہ جو عمرا ہوتے ہیں نا جب ان سے دولت چھنتی ہے وہ درمیانی جگہ پہ نہیں رہتے کوئی ایک دم سڑک پہ آ جاتے ہیں بہت سے لوگوں کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے تو وہ بھیک مانگ رہے تھے وہ تو جناب ایسی حالت میں یہ تماشا دکھا کر حلاقو خان کو بتا دیا بغداد خالی ہے تو حلاقو خان میں ایک طوفان کی طرح آ گیا محرم چھ سو چھپن میں بغداد کا اس نے محاصرہ کر لیا اور بہت پھر وہ طویل داستان ہے علم انگیز داستان ہے بغداد میں کیا ہوا جو فوج ابھی تھی وہ لوگ بھی انہوں نے آپس میں طے کیا کہ جو بھی ہم لڑیں گے تو بغداد کو دو طرف سے گھیرا تھا تو ایک طرف انہوں نے حملہ کر کے تاتاریوں کو شکست دی ہے بھگایا ہے تھوڑی فوج نے بھی عوام بھی شامل ہو گئے تو, تو جان پہ بنی ہے بیس لاکھ آبادی بغداد کی تو ان میں سے پندرہ بیس ہزار لوگ تلواریں لے کے کچھ نہ کچھ انہوں تجربہ تھا جنگ کا وہ شامل ہوئے ہیں ان کو شکست دے کے پیچھے کر دیا جب وہ شکست کھا کے بھاگ گئے تو یہ لوگ پھر وہاں پڑاؤ کے لیے رکے تو کہتے ہیں وہ جگہ نشے تھی جہاں پہ یہ ٹھہرے ہوئے تھے تو ابن القمی نے کسی غد... کو بھیج کے غدار کو وہاں دریا کا بند تھا بند دروازے ہوتے ہیں نا دریا کے پانی وہاں سے چھوڑا جاتا ہے تو وہاں قریبی ایک نہر تھی اس نہر میں پانی چھوڑا جاتا ہے جتنا ضرورت ہوتی ہے اس کو انہوں کا توڑ دو وہاں سے تو اتنا پانی آیا کہ نہر بھر کے اس سارے نشے میں جہاں فوج ٹھہری تھی سب پانی کے اندر وہ ڈوبنے لگے صبح اچانک یہ کیا ہوا بڑی مشکل سے کچھ مر گئے سامان سامان وہاں کے گھوڑے ادھر پھنس گئے کیچڑ ہو گیا بڑی بری حالت میں لوگ وہاں سے جب نکلے ہیں تو واپس آ گئے اور ان کو ختم کر دیا پوری جو فوج بنی تھی وہ ختم ہو گئی اس کے بعد ابن القمی نے بتایا کہ جو تھوڑے بہت تھے وہ بھی ختم ہیں مگر مسئلہ یہ تھا کہ لوگ شہر کے دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے وہ فصیلیں اتنی مضبوط تھیں کہ چار سال تک بھی اس کو فتح نہیں کر سکتے تھے اناج وغیرہ سب بہت تھا اندر تو اب اس نے پھر یہ چال چلی کہ اس نے سے کہا کہ وہ تو اس لیے آیا ہے تاکہ اسلام قبول کرے اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہے اس کا خط دکھا دیا کہ جناب میں اس لیے آیا ہوں تاکہ عالم اسلام کے سب سے عظیم شخصیت کے یہاں اسلام قبول کروں تو خلیفہ ہیں ہمیں پتہ لگے اور دوسرا آپ کے بیٹے ابو بکر سے اپنی بیٹی کی میں شادی بھی کروں گا تاکہ یہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے تو ابن القمی نے کہا شادی میں سب نے شریک ہونا ہے جتنے بنو عباس ہیں جتنے بنو حاشم ہیں جتنے فقاہا محدثین یعنی بغداد میں کوئی بھی شخص جو کسی قابل تھا اس کو باہر لے گئے اور وہاں جب پہنچے خیموں کے اندر تو ابن اللاقو خان کا اس کا تو تیور ہی ایسے تھے مستعثم دیکھ کے پریشان ہو گئے یہ کیا ہے سوائے خلیفہ اور سترہ بندوں کے سب کو وہیں قتل کرا دیا بڑے بڑے علماء فقاہ شہزادے شہزادیاں کسی کو نہیں چھوڑا ادھر ہی برابر کر دیا اس میں ہاں لڑکیاں نہیں تھیں اس میں مرت گئے تھے سارے لڑکیاں تو وہاں تھی بعد میں اندر جا کے ان کو اٹھایا تھا تو وہاں پہ جناب یہ مسئلہ پیش آیا میں عادی ہو گیا ہوں اسی چھوٹے کو دیکھنے کے جگہ بارہ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ اور اس کے بعد پھر یہ بغداد میں گھس گئے اچھا پھر بغداد کو کھلوایا اس سے کہا کہ جو شہر کے اندر مسلح لوگ ہیں انہیں کہیں دروازے کھول دیں اور باہر آتے جائیں ہتھیار ڈالتے جائیں تو یہ پروانہ بھی لکھ دیا اور لوگ دروازے کھول کے آتے گئے جب دروازے کھول کے آتے گئے ہتھیار ڈالتے گئے جہاں فوج اندر گھس گئی بغداد میں انہوں نے چالیس دن تک قتل عام کیا ہے جو انہیں ملا اس کو ختم کر دیا ہے کہتے ہیں کہ چھتوں تک جو لوگ چڑے تھے چھتوں پہ چڑھ کے قتل کیا چھتوں سے پانی یوں گرتا ہے جیسے بارش میں خون گر رہا تھا ایسے جیسے پرنالے گر رہے ہوں بغداد کا دریائے دجلہ خون سے سرخ ہو گیا کئی دن تک سرخ بہتا رہا مستعثر کو قتل کر دیا اس کے لڑکوں کو قتل کر دیا لڑکیوں کو باندیا بنا کے لے گئے شہزادیوں کو باندیا بنا کے لے گئے ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی تو سمر میں پہنچی راستے میں ان کو چائنا لے کے جا رہے تھے نا منگولیا جہاں ان کے خاقان رہتے تھے کہ خاقان کے حوالے کریں گے تو اس لڑکی کا واقعہ مشہور ہے کہ وہاں جب پہنچی ہے تو اس نے تاتاریوں کے افسر سے کہا میرے جد امجد کا یہاں پہ مقبرہ ہے قسم میں عباس کا مقبرہ ہے نا سمان کے جہاد میں شہید ہوئے تھے تو میں ان کی زیارت کر لوں کہا جاؤ چلی جاؤ وہ مزار پہ وہاں گئی ظاہر وہ لوگ تو نگرانی تو کر رہے تھے پیچھے ہوں گے مزار پہ جا کے اس نے کہا کہ یا اللہ اگر میرے جد امجد قوسم بن عباس کی تیرے ہیں کوئی عزت ہے تو میری جان یہیں پہ لے لے وہیں بس لڑکی کی روح پرواز کر لی وہیں بس کی خبر بنی ہے بڑے عجیب واقعات پیش آئے ہیں اور عالم اسلام میں خلافت ختم ہو گئی کئی سال تک کوئی خلیفہ نہیں تھا مسلمانوں کا اور یہ ساری جو تباہی تھی اپنی بھی اس میں غلطیاں تھیں مستثم کی اپنی غلطیاں تو تھیں ظاہر بہت بڑی غلطیاں تھیں اور غداری تھی اپنے القمی جیسے لوگوں کی بلکہ یہی ایک غلطی سب سے بڑی غلطی تھی کہ ایسے غداروں کو انہوں نے پالا میں نے ایک کتاب لکھی ہے چھوٹی سی بچوں کے لیے اس کا نام ہے آستین کے سانپ آستین کے سانپ اس میں ایک قسم کے لوگ ہیں ابن القمی ہے میر جعفر ہے میر صادق بچوں کے لیے لکھی ہے تاکہ آنے والی نثریں ہوشیار رہیں سب سے بڑی تباہی کا ذریعہ یہ بنتا ہے کہ آپ آستین کے سانپوں کو پالیں جو آپ کو ڈستا ہے آپ اس کو پروان چڑھائیں اس کو آپ اپنے گلے سے لگا کے رکھیں پھر تو تباہی کے سوار رہتا ہی کیا یہاں پہ تھوڑا سا مقفع کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم سلاطین عثمان پہ کچھ بات کریں گے تو یہ ہمارا لیکچر یہاں پہ ختم ہوتا ہے تیسری نشست کچھ دیر بعد شروع ہو